بسرحمۃ الحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمتہ اللہ و رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی باتا امین تمام واٹسپ گروپ صحیح اور سامع برادن سب کو ہمارا سنتلے دس کتاب دعوہ شریف میں درخ سے آج درخت نمبر ایک سو ہے اور اولاد حمسہ کا درخت نمبر ستاسٹھ سیون اور اولاد حمسہ میں سے دعا تشف میں ہمارے داشہ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے متعلق جو ہے دو دعا اور توسل کے کلمات ہیں ان کی توضیح میں ہیں وابل حسن العسکری و مبارضی اس مبارک جملے کی توضیح میں ہے ابلحسن السکری کی و, و مبارک تو اس مبارک دعا میں جو ہے کل واب الحسن السکری کی حسن اور عسکری کی تھوڑی توجہ دے دیا تھا پھر آخری جو عبارت ہے وہ مبارک ذت ہی توجہ رہ گیا تھا ہاں جی تو آپ لوگوں کو بتا دیا اس مبارک دعا میں حسن اللہ امام حسن عسکری السلام کے ذات گرامی جو تمام صفات ہیں حسنہ کا مجموعہ ہے ہاں آپ کے ذات کرامی کو بھی وہ شلاق دیں دیا کیونکہ الحسن کے معنی جو ہے ہر لحاظ سے خویوں کا مالک تھا آپ کے جو آپ عظیم ہستی ہیں امام حسن و شماء حسن عسقی وسلم میں لفظ حسن کے جتنے بھی معنی جو ہے بیان کے وہ سب ان ہستیوں میں بطور کامل پایا جاتا ہے جیسے جو ہے حسن کے معنی میں سے صاحب جمال ہونا خوبصورت ہونا حتاکہ خوبیوں کا حامل ہونا پیارا ہونا عمدہ ہونا اچھا ہونا دل پسند و پسندیدہ حالات میں ہونا موزون اور مناسب ہونا زیبا ہونا ان تمام معنی سے جو ہے پورا پورا متصف ہے بلکہ ان تمام معنی کے علاوہ معنوی حسن یعنی علم و عرفان و ایمان احلات اواق ہے یا ایسے عظیم حسن و جمال کے متبر پر فائش ہے کہ ہم جیسے ناخصان ان عظیم ہنسیوں کے مقام و متباع حسن و جمال کو صرف سن سکتے ہیں لیکن ان عظیم مقامات کا ادراک ہمارے لے محال کے حد تک ہے yani اس لیے چونکہ عظیم حسیہ آپ اس مبارک الحسن ذات کرامی کو بھی وصلہ قرار دیا پھر السکری جو ہے اس میں اشارہ تھا عسکر تو فوج اور فوجی شاونی کے معنی میں تو امام علیہ السلام کو جس طرح مرخی نے لکھا ہے آپ کو زمانے کے جواب بن عباس کے جو نے آپ کو جان کے اس فوجی چھونی کے حدود میں رکھا گیا تاکہ آپ پر مکمل کڑی نظر رکھا جائے اور اور جو ہے آپ کی تمام فعالیت پر اور آپ کے چاہنے والوں پر کون آپ کے گھر میں آتا ہے جاتا ہے اور آپ کیا کچھ کرتے ہیں ان پر کڑی نظر رکھنے کے لیے آپ کو فوجی چھونی میں رکھا اس وجہ سے چھونی کے حدود میں اس عسکر نامی جگہ پہ جہاں کو کی فوجی چھونی تھا اس کو پورا شاہن ادھر رکھا تاکہ آپ کو آزادی سے آپ کو جو ہے آزادی سے تبلیغ کرنے نہ دیں بلکہ آپ کے تمام کام یہ جی، کاموں پر کڑی نظر رکھا جائے تو چونکہ یہ صرف یہاں سے نسکری اور سرمسد نہیں تھا ہمارے سارے ایمہ کے ساتھ ہر دور کے بنی اور بن عباس کے حکمرانوں نے ایسا ہی رفتار کیا ہمارے علی علیہ السلام کو انہوں نے ہمیشہ زیر نظر رکھا اور ان کو حق بیانی کے راستے میں ہمیشہ مشکلات کھڑا کھتا رہا اور اسی حق بیانی اور اسلام کے اصل تعلیمات روح تعلیمات کو مت تک پہنچاتے رہنے کی وجہ سے اور وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں کے حقیقی چہرے اور ان کے جو ہیں غیر اسلامی نظریات اور اسی طرح ان کے کردار کو سے عوام کو آگاہ کرتے رہنے کی اور حقیقی اسلام کو لوگوں تک بتاتے رہنے کی وجہ سے ہمارے سارے اِمام علیہ السلام کو کسی کو تلوار سے کسی کو زہار سے شہید کیا گیا تو اسی امام علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام کی آخری صفات و مبارک ہی یہ بھی جو ہے اسی عسکر ان کے محاذ میں رہنے کے نعنی چھاونی میں رہنے کے باوجود فوجی مرکز میں رہنے کے باوجود امام علیہ السلام نے ہاں جی اپنے مقدس اہداف کو کامیاب کرنے میں ہاں جی جو کہ آپ کی اصل ذمہ داریاں تھیں دین اسلام کی اصل تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اسلام ناب اور محمد عالم محمد کی نورانی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہاں جی لوگوں کو صحیح راستے طرف رہنمائی کرتے رہنا یہ امام علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے تھا تو انہیں ذمہ داریوں کو آسان طرف سے نبھانے کے لیے یقیناً جو ہے اپنی مخالفین کے ساتھ بھرپور مبارضہ مقابلہ کرتے رہنا پڑتا تھا تو امام حسن عسکری کو جو ہے ایک تو آپ کو اس وقت کے جو ہے حکمرانوں کے جو ہے روش پہ ہاں جی ان کی صحیح رہنمائی کرتے رہنے امت کو صحیح رہنمائی کرنے اور حق اور سیدھا راستہ بیان کرتے رہنے کے موارضہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور ذمہ داری بھی تھی کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آپ کے ہی کے اولاد میں سے تھا آپ ہی سے ظہور ہونا تھا آپ ہی سے پیدا ہونا تھا تو بنو عباس کے جو ہے نگاہیں اس معصوم بچے پر تھا کہ اگر وہ ان کے ہاتھ آئیں تو حسرت میں ان کو شیک کریں تاکہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر ان کی حکومت کے لیے کوئی نقصان دے جو ہے ان کو ثابت نہ ہو اور ان کی نظام مملکت کو تباہ نہ کرے یہ امام حسن عسکری نے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے احتیاط کے ساتھ قمل ہے تھی امام حسن عسکری السلام کی ولادت کے بعد سے لے کر جو ہیں جب جان آپ کی حیات جب تک تھی آپ نے ان کی پوری پوری حفاظت فرمائی اور دشمن کو امام حسن عسکری علیہ السلام امام محمد مہدی علیہ السلام تک رسائی ہونے ہرگز سے نہیں دی اور آپ کی پوری پوری حفاظت فرمائی تو اس لیے وہ مبارزت ہی یعنی بارضا یو بارض مبارزََََََََََََََََََََ لغت میں مقابلہ کرنے کے معنی میں ہيں مقابل مرد میدان کے معنی کے ہے جو ہمیشہ میدان میں رہتے ہیں اور اپنے مخالفين کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی میدان سے پیچھے نہیں ہاتھے مبارضہ مقابلہ عربى لغت القام لکھا ہے اور دوسرا منجد نامل غم لکھا ہے بار رضا حسین سے لڑائی کرنا مقابلہ کرنا کسی کے ساتھ مقابلے میں حصہ لینا یہ سارے تو ان تمام الفاظ جو مشتکات ہیں اس سے یہی معصوم میں آتا ہے کہ مبارضاتی ہیں آپ اپنے مخالفین کا امام کو بہت بیسل و سامان ہونے کے باوجود کوئی لاؤ لشکر نہ ہونے کے باوجود آپ نے یا کو تنہائی میں ان کے ساتھ جو ہے اپنے فکری طور پر علمی طور پر جو ہے بھرپور مدد کیا اور مقابلہ کیا اور دین حق کو اس کے صحیح چہرہ لوگوں کا تو پہنچاتا رہا اور حسن امام محمد مہدی السلام کے بھرپور حفاظت فرماتا رہا اور بنو عباس کے عمرانوں کو ہرگز امام محمد السلام تک رسائی حاصل ہونے نہیں دیا اور تو لہٰذا جو ہے آپ کی اس مقامی مبارزت کو مقابلے کو دشمن کے ساتھ اسی کو بھی جو کہ اللہ کے راہ میں واقع ہونے والا مقابلہ تھا ایک جہاد تھا یعنی اسلحے کے بغیر کی جانے والی علم اور فکر اور حکمت تک کی جانے والی ایک مبارضہ تھا ایک جہاد اخبار تھا تو لہذا جو ہے آپ کو آپ کی اس عظیم صفت کو وسیلہ کرا دیا گیا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی صفت مبارضہ کو وسیلہ کرا دینا آپ علیہ السلام کے جو ہے عباس کے اس وقت کے حکمرانوں جیسے متوکل عباسی جیسے شکیل لوگوں کے مقابلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اسلام ناب و خالص کے نورانی تعلیمات کی حفاظت اور قرآن پاک کے حقیقی تفسیر و تشریح میں آپ کی سر کوشش اور بنو عباس کے شر سے حضرت امام محمد ماضی علیہ السلام کی حفاظت میں امام حسن اسکری علیہ السلام کے مبارضات اور دشمن سے ظاہری و سری مقابلے اور دفاع کو وسیلہ قرار دینا یہاں پر اس دامی محسوس ہے کیونکہ اللہ کے کی دین کی بچاؤ اللہ کی جھجتیں خدا کی حفاظت اور اس راستے میں کی جانے والی کوششیں جو یقیناً مقدس ہیں وہ چیز کے لائق ہیں اس کو وسیلہ قرار دیا جائے یہ بھی عمل ہے اور ایک نہایت مقدس عمل ایک مقدس عمل ہے اور مقدس اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں وصلہ کرا دینا ہاں یہ جو ہے احادیث متسلسل کے ساتھ ثابت ہے مقدس اعمال کو وسیلہ قرار دے دیں مقدس صفات کو موصلہ قرار دے دیں جو اللہ کے ایک بندوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور اسی سے ہمارے دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ اس ظلم و استمداد کے دو... اس ظلم و استمداد کے دور میں خصوصاً عیمۂ البیت علیہ السلام کے بارے میں اس دور کے ہاں جی اس دور کے ظالم اور حکمران جابل حکمرانوں کے شر سے دین کو بچانا اور اہلت علیہ السلام کی حقیقی دور داروں کی صحیح رہنمائی کرنا اور حضرت امام محمد مادی علیہ السلام کے حفاظت ایک نہایت مشکل عمل تھا ہاں جیسے امام جی سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بدتری کا حسنی انجام دیا اور دشمن سے ہر طرح سے مبارزہ و مقابلہ کیا اس لیے ہمارے بزرگان دین نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس مقدس صفت کو وسیلہ قرار دیا اور اسے وسیلہ قرار دے کر اللہ سے اپنی حاجات طلب کیے ہاں اور یوں دعا کیا کہ وہ بالحسن عسکری ہے وہ مبارزت ہی اس کا مختصر اور جامع ترجمہ طالباً یہ ہوگا کہ اے اللہ میں حضرت امام حسن عسکری کے کہ جو ہر طرح کے حسن و جمال حسن عسکری جو کہ ہر طرح کے حسن و جمال حسن و خوبی جمال و کمال ظاہری و باطنی ہر ہر چیز حسن و کمال سے منور حسیہ کی ذات گرامی اور آپ دشمن کے دشمنوں کے فوجی چھونی میں رہ کر دین کے بقا کے ہر طرح کے مظالم کا برداشت کرنا اور آپ علیہ السلام کے حق کی بقا کے لیے کی جانے والی انتھک مقابلہ و سی و کوششوں کو وصلہ قرار دیتا ہوں کہ اے اللہ انتاز حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا کاشف المحمد یا رافع الداجات و دافع البلیات رحمت گاہ یا الحمد الرحمین ہاں جی امام علیہ السلام کی اس مقدس صفات کو تین آپ کے ذات گرامی آپ کے دشمن کے ساتھ چھاونی میں رہ کر دشمن کے خواہشوں کا مقابلہ کرنا ان کے بیچ میں رہ کر ان کے ناپاک ازائم کو حاک میں ملانا اور ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے رہنا علم و حکمت دانش کے ساتھ لیکن ان یہ انتہائی مشکل کام اور نہایت ہی مقدس عمل تھا لہذا عمل برگان دین امام علیہ السلام کی ذات کو بھی آپ کی ان دو صفات کو بھی وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ ہماری حاجتوں کو پورا ورما یا قاضی الحاجات اے حاجتوں کو پورا کرنے والے یا دافیہ البلیات اے بلاؤں کو دور کرنے والے یا رافیہ درجات اے درجات کو بلند کرنے والے یا کاشف اے ہر قسم کی ہم و غم اور دکھ درد پریشانیوں کو دور کرنے والے ہماری ان تمام پریشانیوں کو دور کریں مشکلات کو آسان کرے ہاں جی؟ اور ہمارے حاجتوں کو پورا کریں بےراہ بے رحمت کے رحمِ یہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیری رحمت کا واسطہ اور سہارا ہے تو یہ اذان کرامین مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیا تھا ہاں یہ جی؟ تو یہ آج کے دس نمبر ایک سو اختتام کو پہنچتا ہے اور کل انشاءاللہ آخر خجت و خدا محمد محدی علیہ السلام کے بارے میں جو پیراگراف ہے وہ وقم عالم محمد المہدی علیہ السلام و اجازت ہی کی تو ان شاء اللہ میں کی جائے گی اللہ ہم سب کو محمد علیہ محمد سے صحیح معرفت ہو کر ان کا دین اسلام کی سربندی کے لیے کی جانے والی عظیم قربانیوں کو ان کو ادراک کرتے ہوئے عظیم ہستیوں کے وسیلہ قرار دیتے ہوئے کمال خلوص اور راجیدی کے ساتھ اللہ کے حضور میں دعا کرتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیعتہ فرما یا اللہ ہم سب کو محمد علیہ محمد کے دامن تھامے رہنے کی جب تک دنیا میں ہمیں عطا فرما اور کل عمل میں محمد عل محمد کے دوستداروں کے زمرے میں ہمیں معشور فرما اور ان کے چاہنے والوں کے زمرے میں ہمیں معشور فرما اور ان کے شوہاد ہم سب کو تمام مسلمانوں کو نش فرما آمین یا رب عالمین